جو ہے نا اور انا کہ امر قرنی بیل السلام سلام دا فرمایا جنمان جہاد جو ہے نا قبرین وا بالوا ذکر کے اولاد محسن الیمرتن قارف حدیث ابان در خطاب دروازے دے کر کے وہ ہشام بن سوید بالابان ہے ابان پرک کر دی جڑا خذا چکرار دار جو ہے نا قبرین وا ان ہشام توکلانشتے ایمراتن میں جو ہے نا کہ او زنانا جوہا لکھبرینا راینا نبیلی اللہ علیہ وسلم نے فقالت انہا زند فرداد اشارہ کی اقلال کی جزیبینا بات خارک لدائی واغوا حاملہ جا یہ حمل <سؤال> باری لزنانا اوخ اوخ سنبیلی اللہ علیہ وسلم ولید لی فقالا رسول اللہ علیہ وسلم احسن احسان طورت لزنان امر با احسان طورت لزنان تاقریبہ داز اوخبرینا راینا راینا غیر طورت لزنان خدوشیاں ماروی اخرار کرو نہ رمبا انوزاد کرچ بچی کا صنفہ ہمارا بہن نبی سرم پر شکت علیہ بہا ترشی بدیبا نے جامع فارچ رجم پر سرت کی چرتکا شبداورت رانشی پیام عروق و بار کی فروجمت پیام عروق صابو تفصن والے جناز حکما مرجم با جناز اتفا جیز اربت خلاف امام کے اداریں گے خاندان اور اہل فضل کے خلاف دے مسل دار چبے کورنا پہ حیثیت وکی کے فکار یا رسول اللہ تو سلیہ وقل ذنت تو جناز کے فتح بانے وکل زنت لائق تو نے نبی نے سلام اللہ علیہ نفس بی دیہہ لقد تاب و توبہ تم بعد گاری نشیدہ خود خلوص سوے صلی اللہ راز رکھوں خلوص برادر تفسیر چھو ماوین تاو یاو کسانو یہ کلاہو فرد زمجلی وارونا رو تو بعدای اصل مرن سی کی جنہ پر بھی خلوص تھا جو حل وجت تا افضل من عندہ تا من نے افضل خلوص دینہ کہ رے قربان نفس قربان تم لم قلنا عن ابان اندہ پرواہ دی چھکا چھکا حدثتنا محمد من الوزير الدنيسيو حدثتنا ورادانا ورادانا ورادانا وثائق على خسلتت بارية انتلام وعليانا يعني خسلتت حدثتنا سباة <تصفيق> إن راغي سباة عطدتوا بينا بيسا مخاطراء بأي ورتو اللعا لقا أن ترددن أن ترددني كي تم عفصيك ما رددت معازم نمارك بيابيا والله إني لحب لازم حاملاء نذيب بذكارين لقول اللبه السلام زلعشاء فرقناها و جناب اخرارات ہوگی گاڑا کتنی افریقی داروہ دمه خص مخالف دے مگر معلوم را چدا وزینا ذویرا ذات نہ باد کر شو سابق کرواد فاجئ بها و زاو ذات فاجئ بها فلما ان وزعت بعد الوذا بعد ذویرا ذات قرارہ جو کر شو اند کی داوار بعد الوذا نبی ترجہ دی لوڑ کیں کہ کدے اول دے ای کی تقدیر ذی عبارت ہے فلما ان وزعت ورزعت وفتمت تنسی سے دیج راہ روایت کے اجمال تے احتمال ہے ناغہ قد مفسر والے محمود کہ فتمام راشی وحتا و فلما ورزت اتہ بہ سیبی فقال ھذا قد ولت و قال یہ فرض ہو تنے پھری کڑو بیتی ہی فلاستمشم کی تو شے چہوڑے ہمارا مطلق بھی سبھی بھجوا رجن فارک اور اردنوں پضا رہا جمنی کو ف رجماہ حجرین فیوبات اس طرح واقعات کثرت من دمعارا وجنتہ یوطاق کے دوین نفر یوت دے پ مہمان کنزری و تو قال لہ نبی صلی اللہ علیہ یا خالد بس کا ان مکہ و کنزل مہلن یا خالد اترك مہلن اترك پرے کنزل والذین نفسہ بی خلوص سے بہتر زیاد کچرے تو وہ باٹھ ٹھیک سوار ہیں ٹھیک ظالم دے خلو صبح اب ذریبا مقرر شہگا بادشاہ مقرر کڑے ہوئی ابھی رحل یاد بائ نمس مست شیخر کی داغان سے شیخ لی یاد روشر کی جکم مقرری دہاغ نے زیاد شیخ لی نہ ور وامر بہا راہا سلی معلوم قاضی آیات کر کے چکسر رواد نمسلم چلی جاگے اس سے معلوم ہے آباد کی مجہور محمد صنف اپنے بیچ کی مجہور معلوم دا قاضی آیات دا کی سے معلوم دا رہا معلوم تھا معلوم رہا طرز سوندوا سر کی مستمری کی مسمری زنارا کی جو ہے نا انتظار مخ نز مخ من پلم کر چار سنا روس ہوا ذالے معلوم ہے سلام جوہر المبارک سُلے آرے وقال في التوبة ناهيص مریض توبہ ہتثنا بالله المسلمۃ قال نبی ان مارگان من آل نشابن ودلالہ ان اللہ نہ قطہ او نبی ہرے رتا ودیلہ حادثہ جوانی انہما بڑا اللہ رجلیہ کو سمایا رسول اللہ ان رجلیہ نے افت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسان جھگڑا راوڑ نے بیلے سرا کتاب اللہ اسرو کہ ہم کتاب د اللہ سرا ان يبقى حكم الله سبحانه وقال اخر وقال اتفقهما فضل كيكو اجل وجد عقيه زائده ذاتي الله اعتماد دشنگ چنے بیلی السلام تو مرصم پی سرکے عمل تمهید وقال جاجم راغری قرار خبر, خبر سری ہو. من ہونا زمان پر دلی را اخبرونی قد خبر رکھ ماتا چپ, چپ دے کے سل بزیون تاریا انی سال تو بےما تو فوصو کد اہل علمنا فاخبروني بيا ان ما على ابني جلد مئتين زما ابو زيبان جلد مئتين صدری دیو تقریبا امین دیو کدے غیر ما سین اور اجم د سنا اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما والذین في سبیل اللہ زينب بینكما قسم من فزاد بان 80 قبل القدر کےو پس رکم ساسمان درمیان اذا الله فحکم اما غنم قوا جالت كفاروا دتافو راجک غنہ کافی کی ظاہف تو غرات تھا اما غنم کو جو ایا تو کا فرض دفع اوردائیں امام خری بامن قد کیگی فرض فیصلے کی, کی چکل غرات فیصلے دا واپس کیگی کی تا تو جللہ ابن ہمیثن وغربہو سودنی ورک نویم شالو یہو کار pore اور انہوں نے اس الاسلمیہ ایات یا امرۃ الاخر امر اول کو نے سے زمینن ہو تا قداد اگے خدید خاندان نو کی راش خدید بن سید پہلے تر وترجمہ ذاف و ظاہر کی تحقیق اور تفتیش معلوم تحقیق اور تفتیش تو ہمارا نہ جواب ذارا تحقیق اور تفتیش تفاروں دین پارا چی ابروں ک دیکھا جی تبیز دینا تاربی ان کار کے سرابی شعب دل پیش کی انطرفت ذکر تربیت سے مراد اعتراف اعتراع ماحدہ نے جکم ثابت فواقد فواقت ماضر ہوگی انفت ان اعتراف ماحدہ رج رجمہ